دوسرا مارا صدر سمجھ بلا والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى أهلك وصحابك يا سيدي يا محمد رسول بندہ یہ دینا گھر بہت سب کا دیتا ہے بڑھا ہی مالی کے دوست سلامکار آ رہی ہے آج جو تھا نارائن سامنے کا دوست سب کا میں دوسرا جات خدا دستیا گارا بالکل آواز ایک دینا اللہ جستا ہے اللہ جس دوستو بابا صاحب دوست بنیادی طور سے پیتا اور نظریہ دیکھا گیا بنیادی طور سے جڑا پیتا اور نظریہ دیکھا گیا یہ ہے بات پہ آگ رہے ہیں دنیا کی نگاہ رزیت ہلکی اور میں ایک گاس بنیاد بنایا جمع بنیادی پوری سبحان الله انذا فرادات اولا ان يضع الله ان ذا گوڑیا ذکر ہے ذکر ہی نہیں کیتا بلکہ قسم اٹھائی سبحان الله قسم پتھر <Sel> لوے کی پکڑی کا چنگیاری رب فروط ہے مجھے چنگیاری سوچو تھی کتنے کتنے سامنے جھے سجنا ریل ہوئے حیران زمین و آسمان کی اس حل سمندر کی اس حالت جیستے ہمرے تابے ہوئے دنیا حیران ہے گھوڑا جانور ہے دسی جی چنگیاری اٹھی بل کھوڑے پیر وہ صحابی نال ہے جو بیانے دل دماغ اس گل خبردار بے پرواہ جو تفصیلی کلام ہے جہاں کہ فی الحال میں نہیں کرنا چاہتا بس موٹی جی گاری چکو ساموں جہاں کی نظریہ دیا گیا کیا ہے یہ ہے نظری حضرت یاد نے تصریف تو لے کے ناجی بالکل جس کے اندر بالکل دوسری گنجائش ہے ہی ہے نظر یاد نے پہلی گلو جناب پتا ہے کہ ندی صلی اللہ تعالیٰ نے آپ نے اتنا عظیم مقام نصیب فرمایا آپ آپ کے دو بیٹے سنائے ایک حضرت اسماعیل علیہ سلاد الکشمیر اور ایک حیثن حضرت اسحاق و حضرت اسحاق علی تو سلاد السلام دے بیسن حضرت یا سلاد اسلام سمجھ آ رہی حضرت یا سلاۃ السنیم کی اولاد بنی اسلائی کا کہا ہے حضرت اسماعیل حضرت علیہ حضرت اسماعیل و تسلیم کیولادی مدینے اور آو آو حضرت اللہ علیہ السلام آو آو تو رہی سلاد اور تصدیق آمرا سلام لاہ تعالا اپنے سبت دو دو بالکل ہے جیشک کامل انسان جنہ دیا پشکوں دے اندر میرے نبی کا نور منہ ہے جنیا ماؤں پیٹ کے اندر مدی نور شریف ممتقل ہوئے مرجی نہیں بیماپس مسئلہ کھانا مسئلہ پکی بات ایک بالکل پکا چکا اور سرکار ابراہیم علی اسلام اسلام کی جناب کا لوگ مجید آ گیا کیا پرانی مجید آزاد بڑھا گا جناب ایک گا سمجھا کی کوشش کراگ گا گھر جی چلا رہی ہے اللہ کا قرآن اس کو ایک خاصیت ہے اکی اکی صاحب کتاب بادشاہی علیہ الرحمۃ کا فرمایا رب نے اس کتاب کے خاصیت رکھی خاصیت رکھی کوئی banda ke naam uthe is Quran Majeed ki ayat par ke ghalat ishtihar kare hatho maar maro bana bayan karke logon ko ghumra karne ki koshish kare yaad rakho us ka jawab chora ke piche par lo rakho laqine Quran mein hi to ہے اللہ تعالیٰ پیش کر کے لوگ رب نے اپنی کتابیت پوری رکھی ہے کشبہ پڑے نہ کے اللہ <سؤال> رب الگ نے فرمایا او میرے باپ ایسی اپنے باپ نے اپنے باپ نے اپنے باپ آدر پورا وزیر آدر آدر جس طرح ساڑے ارف کے اندر ساڈے معاشرے کے اندر تایے بھی آپ بول دیا جا رہا ہے ددے کو بھی بول دیا جا رہا ہے آپ بھی بول دیا جا رہا ہے جاپ چاچے واسطے بھی بولیا جا رہا ہے اس طریقے باپ ترفت دادے واسطے بھی بولیا جا رہا ہے اس دن آسان اب ترف دیا جنہ مرا باپ بندہ ہے پر مراد چاچ تعمیر قرآن کی تعمیر کر رہے ہو تعمیر تو میرے گھر یاد آ گئے میرا نمبر آپ لوگی رات براد روڑیاں یاد رکھنا ہے اپنے من مانے کرتے ہو سا فلا مطلب ہوئے گا فلاق مطلب ہوئے گا فلاق مطلب ہوئے گا میں کرنا پہ رہے پیار کرنا پہ رہے گا مطلب de no, no, no, no, no. جیت نے اپنی سرا کر سال دا وقت آیا, سرکار دے دا قریب آیا آپ نے اپنی اولاد نو بلایا آپ نے اپنے پترا بلایا آپ سرکار نے جرابے والا اپنی اولاد بلایا ہے اپنی اولاد نئے اپنے کو میرے جامن سباد کادت کرو گے سمجھنا سجنا سبحان اللہ عبادت <تصفح> میرے میرے کرو گے میرے جان تو کنی عبادت کرو گے کالونا بدلا ارد کی سارے باپ اصل جی آساں جان تو بعد خدا کی عبادت کرا گے اور اسماعیل علی سلاط و تسلیم ادھر ویکنا سجنا حضرت اقوب وسلام واسطے چاچے بن گئے حضرت علی سلا تسلیم ہاں حضرت حضرت علیہ سلات و تسلیم آپ حضرت یقوب علی ہاں ٹھیک ہوئی حضرت یقوب علی سلاطو تسلیم آپ بن گئے اور حضرت اسماعیل علی سلاطو تسلیم بن گئے اور علی سلاطے تیرے, تیرے, تیرے خدا کی عبادت کرا گے اور تیرے باپ حضرت ابراہیم دے خدا کی عبادت کران گے حضرت اسماعیل خدا, خدا, خدا حضرت اساق خدا ادھر ویخنا باپ کا لفظ بولیا اس ہاق کا دِکرایا سلط و تسلیم وہ السل... سکے باپ نے باپ لفظ آیا پر ذکر دا آیا ہے دادے دا ہے دا ہے دا ہے آیا ہے چاچے آیا ہے باپ آیا ہے نے باپ لفظ سگے با واسطے نہیں بولیدہ چاچے واسطے بھی بولیا جا واسطے بھی بولیا جاتا ہے سال نئے تحقیق نارے و شان مستفا پہلے میرے کلام تھوڑا جاگ پیچھے ہو گیا حضرت اسماعیل علی سلاط و تسلیم یقوب علیہ دے اولاد دے چاچے نہیں حضرت یقوب علیہ دے چاچے اور حضرت ابراہیم علیہ السلاط و تسلیم آپ حضرت یقوب علیہ سلاط و تسلیم کے ارادے ایبروں سمجھ آ گئی اللہ تعالیٰ دے قرآن نے کیا دسیا رب دے قرآن نے دسیا کہ جس طرح باپ دا لفظ باو بولیا جاندہ چاچے عزاو اور یاد پڑھنا یا روز حیدر ہوں اس لگیا وا کہ آجر کا چاچا ہے اور حضرت ابراہیم السلام نہیں ہو سکتا دو پڑھنا دو پڑھ کے رلاک کے مطلب مانا بیان اور گل بازے کر دیا گا ذرا پیارو سب ملا تعالیٰ جو ہے مو دل بھرم یا کسی نبی واسطے بھی جائز نہیں ہے کسی نے بھی واسطے بھی دائز نہیں مشرق واسطے دعا کرے وہ جیرے کافر نے جیرے کافر نے دعا کرو بلوکان قربت والے کیا تعلقداری کیوں نہ رشتے داری کیوں نہ ہوا کرنی جائز نہیں سوال ہوا سلاتو نے ابراہیم سبحان الله قد هذا ابراہیم <سلام> خلیل پیدا ہوا نبی ہاں میں قدردان پالن والے ہوں وہ جیسے پالن والے ہوں وہ جی خدمت والے ہوں اصل جڑے نبی آن وہ جیسے خاندانی لوگ آن آ لوگ پالن والے نیکیاں سلوک والے نہیں چاچا چا روکے گا دعو کرتے وہ جی خاندانی لوگ آتے ہیں وہ دعوا کرے نہیں آتے پھٹک بھی جان اسے واسطے دعوے کر چھوڑ دے آتے فرقان دستا ہے اللہ تعالیٰ عدو عدو عدو جانا ہے آپ نے جدو پک ہو گیا ہے لیا کلو نہیں پڑنا آپ نے دعا کرنی بند کر چھوڑی دعا کرنی کیا کر نے بند کر دعا کرنی بند کر. رہے پر جی ہر رب کا پکا دشمن ہٹن نہیں لگیا آپ نے کیا کر دعا کرنی لگیا ہے چلو یہ آئے شریف کیا پتہ لگیا کہ آپ انتے پالوں دعا بولو میرے بال دیکھو پالو دعا ہے مگر باد لگا سپارا جنوب آدمی دعائے ابراہیمی حضرت ابراہیم علیہ سلاد آپ جس وقت حضرت اسماعیل فرما حضرت, حضرت اسماعیلات بارے فرمایا بڑی بڑی قربانی گئی ہے وہ کہڑی شہرا ہے سوال یہ فائدہ ہے رب العالمی کریم تم کے بارے فرما ہے وہ تمبا خیام تمبا نے بڑی ویڈی قربانی سے یہ بڑی وی قربانی سے دنیا کا دمبا نہیں جنت کا دمبا ہے پتا کیا ہے دنیا کا دمبا کیوں نہیں سی وہ دنیا کا جانور کیوں نہیں سی وہ سجنا تفصیلات والے نے جواب دیا ہے وہ جہاں نبی ہوں نبیاں کا وجود جنت ہی ہوتا دنیا پتا ہے آدر آدر سے جبانی مر گیا جبانی درد مر گیا اور تعوی پتا ہے حضرت اسماعیل علیہ سلاد والتسلیم آپ پیدا ہوئے بڑھاپے بڑھاپے پی پی پیدا ہوئے آپ سرکار جی غیر کہہ رہے تھے چھوڑ کے آئے وادی دے اندر آپ نے دعا کی سی دعا نو رب العالمین قرآن مجید خرانی جی مجھے نقل فرماند الحمد للہ ہلری واہی آل کی بریسما الحمد للہ ہلری وحمانی آل کی بریسما ربی لو ربی جالی مختم آتی دعاء ربا نگ فرلی والی والی دیا ربنا نگ لی والی والی دئییا آپ نے دو مثال کے جام قریب آئے نے آپ دی بارگاہ دے اندر کہی دعا کر رہے ہیں ربا مینو بھی معاف کر دے میرے ماں پیو معاف کر دے مولا میروختی چھوڑ دیتی تھی پر ربا نے مولا مینواف کر دے والی والا میرے ماں پیو نی معاف کر دے یہ دعا آپ زندگی دے آخری ہے جانچ فرما رہے اور رب عالمین نے اس دعوانو باقی بھی رکھا ہے اے تو پتہ لگیا باپ حاضر ہو رہے والی واری دیاں او تارخ باپ والد ہو رہے او حاضر چاچے واسطے اپ نے پلو دعا کیتی نہیں بربادونی کی کیتی پر جتو تک باپ باپ حاضر نہیں بلکہ باپ سگے والد تارخ دی گل لائی ہے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام پوری زندگی بھی دعوا مانگتے رہے نے جدون دنیا تجاہا لگے نے پھر بھی اپنے واسطے تعو کر رہے ہے، پہلے سے پھر چھوڑ دیتی. پر ایتھے کیا کھڑا ہے زندگی دے آخری اجام وہ دعا جی باقی رکھی رب نے قرآن چاند کی جن کا رد نہیں کیا دعا پہ کرتے مولا میرے ماں پیو نو بخش دے میرے ماں بخش دے داد نہیں کیتی پتا لگا واسطے ہو باپ آدر چاچا سی جن واسطے آخری دام تک دعواں ہوئی نے سگے والد جناب سن وہ دنیا کے گئے نے بے مانی اور شرک دی حالت آزاد پڑھنا یہ گل مکانا جرا پیار بولو سبحان, سبحان مینو تو کوئی پریشانی نہیں اور جی زل صاحب فرما دے یہ عوام کا مزاج ہی اجتا بن گیا آواز ٹھا کر کے کانے چو بجے پھر ایدر والے تک آسے کر کرنا نہیں بہاول بہاور ربجن کا ذکر ہو رہا ہے رب بھی خوش ہو رہا ہونے یار اگلا آخے یار چلن کی اخیری کر دی بڑا اوکھا کام ہوں رب کرے ہاں فلانے نے چلن کی اخیر کر دے اسم خری سی ہے بارے ترجمہ پیش کیا إِمَامًا رب العالمین جل کریم ہے اللہ رب العالمین ابراہیم دے رب نے ابراہیم نو برا برفا تما ہونا سادہ ابراہیم کچا نہیں سی بڑا پکا سا جس گل پورا کر ہے کسی میدان چپ ڈولے نہیں کسی میدان دل اپنی جان بھی آئی ہے کتنا ادیم جملہ بولے جدو آپ اندر گئے آپ اندر گئے اگ کے چھولہے پڑکد یہ کوئی آشک کیوں جرا بج بجے چھالا مارے کیوں یہ اگ ہے نہیں سنانا چاہتا پرسوچو یہ گل کرنا چاہنا آپ جی اندر جان لگے نا ابراہیم خلیل آئے, آئے, آئے, آئے, آئے ابراہیم خا حضرت جبرائیل خاصت جبراہیل آکر کیتی ہے کوئی ابراہیم خلیلہ رب دا دیں کوئی میری لوڑ ہوئے ادر ویخ پیار دی گل ہے کوئی میری لوڑ ہوئے کوئی میری لوڑ حکم کرو اگر جو بارش برسا دنیا دی تو تہن پتا ہے جدو مینو رب دا حکم ہے मैं बड़िया बड़िया पस्तिया पुट्ठा छदना वा हर शाही मुका के रख देना वा हुकम करो हु करो जिवे आखोगे उमे कर दया गे आपने जरा मुंह चो नफरत बोलिया فرمایا ہسبی ان سوالی باپ <سؤال> نے فرمایا پھر میرے لڑ نہیں وہ آگے سڑا کے راضی ہے ابراہیم چھالا مار کے گا <سؤال> جی سڑا کے راضی کے راضی ہو جاؤں <سؤال> گا جگ پدر موقع دے دعا کر لوا ہو جانا ہے دعا واسطے ہاتھ اٹھا دیں آپ کی دی چادر مبارک زمین تے دیکھ جملہ نکلتا ہے مولا وہ میں اپنے یار اپنے لے کے آیا اگر مر گئے اگر ہلاک ہو گئے اگر شہید ہو گئے کیا مت نام والا <سؤال> کوئی نہیں رہے گا دعا نہیں اپنے یار کی دعا سنتا ہے ادا میں سنتا ہے سجنا تا کر کے میں پچھلی گل والے پاس آنا وا تک حضرت جمنی ہاں مسرت ابو یاد آ جن لکھے ہے عشق کا ترانہ بنی نماز بھی تری کا ایک بہانہ بنی <خر> جدو یار دسیا نہیں اپنی ادانا فرنی چھوڑ دیتی نے ترانہ پڑھ سجنا کرے مسکرایا ہے مسکرایا سلام پھیرا یار نے لا مشکر کیوں ہے میرے نبی نے فرمایا میں جدو نماز پڑھا رہا تھا میرے کو دروازہ سردار جبریل رب نے فرمایا جبریل کو پوچھو سڈے یار کو ہے آج اجازت لے کے یا بغیر میں گا پر نہیں دیر تک نہیں آ سکنا جاندی بارہ لفظ بولے ہے آپ نے جرا جملہ بولیاں موہ بہالی کہڑے موقع بولے ہے آپ جدو جان لگے نے پوچھا ہے رب دے رب واسطے پیغام ہوئے थोड़ा पैगाम रब वाले हो मैं ले जाना आपने फरमाया میرا رب میرا ہاتھ جانتا ہے جو پیا میرے دسن کیڑی ہے وہ سجنا ہے پیار دیا گلوں نے وہ سجنا ہے دروے پیار دیا گلوں نے اپنی جان انج قربان ہے ایک واقعی آپ سنا دینا قرآن مجید دی, کے حوالے نال, کس طرح ضرورت کا مظاہرہ ابراہیم خلیل نے دربار نمرود گل بڑی بڑی ہے جی سنان لگیا مدر بولو نا سبحان اللہ نے ہجوم لگ جی پہ میری خدا ہو من میں تا دانے دے سام نہ نہ دیکھا حضرت ابراہیم جدو دربار قرآن بن فرما ہے جدوار پہنچے آپ نے سجدار بڑا غلط لگیا ہے ایئے ایئے ایئے ایئے ایئے تو ہی میں نا سلیم صاحب تو صحیح نہیں ابراہیم خلیل آب آدھا ابراہیم، آدھا اللہ نے والتسلیم آپ نے جدو حق دیامایا خدا فرمایا میرا خدا ہے جا زندگی بھی موت بھی دچ کالا نہ دماغ سی दिमाग भर गल कुछ हो हो रही है समझ कुछ हो रही है कुछ भी होना एक बंद जिंदे जिन्हें फांसी का ऐलान किया बंदा दे फल करा छा मैं काम कर सकना वा بے وقوف پاگل ظلم کر کے پینترا بدلیا ہے پینترا ایک ہے رب دنازر کر دے مناظرے کا ناج بڑا وکرا ہے آپ نے فور پیدا تو فور پیتلا بدل کے آپ نے فرمایا میرا رب جڑا سورج نو مشرق کرد ہے مغرب والے اوی نہیں انج تو ضرور پھسے گا نا آپ نے فرمایا میرا رب بولو تے صحیح میرا رب مشرق آسو کرتا ہے مغرب والے رب دی کفر کافر کے گیا اور مومن سلیل کرنا یہ جائز نہیں پر ہوئے کافر اوچ کر کے دند کھٹے کر دینا قسم خدا دی نبی کی سنت ہے کہ اپنے جدو ملاقات کرے گا ہس کے ملن والا ہوئے گا دل خوش کرنے والا ہوئے گا پر جی بےمان ہونا کھچ کا دے والا ہوئے گا ایک سوال پیدا ہوں بس اس میں ہے ذرا پیار کرنا آپ نے فرمایا نا میرا رب ہے جی کرنا مارتا بھی ہے تفصیلات نے لکھیا ہے کہ پہلے کچ ماری اگچ مار د ہو اپنے رب نو مغرب والے چڑھا کے بخاوے قسم خدا کی کر کے آنا تفصیل والے نے لکھا اگر نمرود دے گل کر چڑ نبی نو کمزور نہ سمجھ اگر میدان آ گئی ہے اصا کائنات کا نظام سے بدل دیا گے پر اپنے نبی لگے جدی خاطر چاہے خاطر عج میدان چاہے کہ بادشاہ کی پرواہ نہ کرے میں ان کی کنٹ لوا دیا انج نہیں ہوگیا کے مگر والے چڑھا دسنا گال کر لگا رب بے قدری دی خاطر کچھ کرے رب سونا اپنے دربار چکے مار کے بار کر دے انجو دی قدر کرے رب سونا اپنے بندے دی بڑی قدر کرنا سونے پیار نہیں جگل و تیرا سلیل کرن دی کوشش کرے آپ سلیل ہو جاتا ہے ربلا روی نلیل نہیں ہائے ہائے تو سونے جس ماحول کے اندر جس معاشرے کیا وقتی ہر ایک نا ہے اپنی عزت کی ہوش سے پرواہ ہوئے کسے دی توجہ دا دھیان تک نہ ہو دے دے جیڑا بزرگ جیڑا بابا <سؤال> اللہ دی توفیق دے دے <سؤال> اللہ دے رسول، اللہ ش دے دے دے دنیا بستی ہوئے کو حاشی کا اتنا دور دورہ ہوئے سوائے اپنے وجود دے سوارن اور سجاون دے ایسا ڈھیڑنو پھرن دے اور کسی شاید خیال نہ ہو بے جیڑا بزرگ اللہ دی امداد و تفیق دینا امت دے جوانہ دے ارتباق دے اللہ اے خیال بھی تھا دے कर दे जवा देवान कपड़िया पहला मर जाना चाहता सी उस दिन तू पहले इस ना चाह दिन तू पु नशीब मनसीजा हो जाना चाहता सी मा दी जो दौरे के अंदर वो दुनिया प्रस्ती دور دور وہ جمت نو روڑی چڑھ کے رب, نان اٹھان دا برس رب نار بھی بے قدری رب سلیل چبی درکار تجدید کا اے یہ دل دماغ دے اندر عظیم کام دی عظمت بٹھا والا کام ہے جس وقت رخت کسی مالوی نو ہوش نہیں کسی پیر نو ہوش نہیں یہ درویش اب میرے کو آیا درویش اللہ دے اللہ تعالی دے قرآن دا اللہ تعالی دے اللہ روڑی تو چاکے کے لئے رو کے ہے آپ دے دے اتنا ضرور جاننا وا وہ جا خاطر روڑیا کے چلن والا قیامت والے ربت گبارا نہیں کرے گا بزرگال ہے سفیا بھر ہو چڑھایا اللہ رسول چیٹیا سے چڑھایا اپنے اور قرآن قرآن رب بے پرو ضرور ہے پر ادھر نا کوئی کرے تو بے پرواہ کر من بھاوے نا من ہم تو وہ ہیں جو ہندیروں میں جلاتے ہیں چراغ پر ان کی مرضی ہے کہ جو ہی رات رہے پر ان کی صد ہے کہ زمانے میں جو ہی رات رہے پر سونے ہوں ہمیشہ رات نہیں رہنڈی کہ رب العالمین سویر دعو جال اللہ بھی ظاہر کرماتے ہیں انشاء اللہ رزیز اللہ رب العالمین آدے نادے سلکے جب بشر حافی نو عظمتان دیتیانے نا جنے خود روڑیاں اے خود روڑیاں تے کجا امت حزارہ نک تے چلان چلان چلان اور دی خیال ہو سکتا ہے کسی محمد دا خیال نہیں ہو سکتا مالک گلال امین امریکی کو